قطیب اعظم حضرت مولانا احتشام الکھانوی نور اللہ مرکز ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب السا اسٹریٹ صدر کراچی کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ سات آٹھ ایک دو تین ان اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وان اشهد سيدنا ونبينا ومولانا محمدن عبد ورسول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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تظلوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تذكرت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لہمالی کا مینشیا کی دینا وشیا کی دینا و لڑم دے وقتی اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں یعنی آپ کی وفات اور آپ کے وصال کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھی سیرت طیبہ ہے اور واضح بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک نئے دور کا آواز ہوا ہے وہ یہ کہ ہر نبی اور پیغمبر جب دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو وہ یہ اعلان فرماتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں میرے بعد پیغمبر آنے والے ہیں مگر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی اور پیغمبر آنے کا سوال نہیں ہے اس لیے کہ جن مقاصد کے لیے جن کاموں کے لیے جن ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالی نبی بھیجتے تھے وہ ذمہ داری اللہ نے میرے بعد میرے ہر امتی کے اوپر گ کہ ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وہ کام کرے کہ جس کے لیے انبیاء کرام کہ رام علیہ السلاط وسلام تشریف لایا کرتے تھے اب کسی نبی کے اور پیغمبر کے آنے کا سوال نہیں ہے اس لیے علما نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات اور آپ کا وساد یہ منہ میں ویست ہے عمومِ بیرسط کے معنی یہ ہے کہ پہلے ایک فرد کی بہست تھی حضور تشریف لائے آپ نے کام انجام دیے لیکن فرمایا کہ اب عمومی طور پر آپ کی امت پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور اس لیے یہ عمو میں ہے یعنی نبی کی بےشت کا کام آپ کی امت کے ذمہ ڈال دیا گیا جی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اور آپ کی وفاق کا واقعہ بھی نہایت اہم واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ سن دس ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا فرمایا حج آپ نے بہت سے کیے لیکن اس کو شریعت کی اصطلاح میں حج اصغر کہتے ہیں یعنی عمرہ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے عمرے میں عرفات کے میدان میں قیام نہیں ہے ملا اور مستلفے کا قیام نہیں ہے بلکہ خانے کعبہ کا طواف ہے صفا اور مروہ کے درمیان سائی ہے اور جب وہ چکر سائی کے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے سر کے بال اتروانے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں یہ عمرہ ہو گیا اسی عمرے کو اصل میں حجے اصغر کہا کرتے ہیں چھوٹا حجے اور اس کے مقابلے میں جب وہ حج آیا کہ جس میں ارفات کے میدان میں جانا ہے ارفات سے مزدلفہ اور مستلفے سے بنا آنا ہے یہ حج اکبر کھیلا ہم اور آپ تو حج اکبر اس حج کو کہنے لگے ہیں کہ جو جمعے کے دن پڑے لیکن اسلام میں اس کی کوئی اصلیت نہیں اسلام تو حج اکبر عمرے کے مقابلے میں حج کو کہتا ہے یعنی یہ بڑا حج ہے عمرہ چھوٹا حج ہے ہاں اگر یہ حج جمعے کے دن واقع ہو جیسا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا ہے تو وہ جمعے کا دن تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت در فضیلت اور فضیلت پڑ گئی اس فضیلت کا اظہار ہم اور آپ عوام کی زبان میں حج اکبر کے لفظ سے اس کو ادا کرنے لگے ہیں مگر اور کریم میں عام حج کو حج اکبر کہا گیا ہے یہ میں نے اس لیے تفصیل عرض کی کہ سن دس ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا ہے یہی آپ کا پہلا حج ہے یہی آپ کا آخری حج ہے یہی حج حج اکبر ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے عمرے بہت سے ادا کی اور حج کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ ابھی اسلام میں حج فرض نہیں ہوا حج فرض ہوا ہے نو ہجری میں اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حج سن چھ ہجری میں فرض ہو گیا تھا لیکن علما نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے اس کو رد کر دیا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حج کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ کا ارشاد نہایت سنگین اور سخت ہے آپ نے فرمایا اور حدیث قدسی کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جس آدمی پر حج فر ہو جائے اور وہ حج کو ٹالتا رہے اس سال نہیں اگلے سال اگلے سال نہیں اس سے اگلے سال تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذمہ بری ہے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا جب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تاخیر کے سلسلے میں اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں تو بھلا یہ بات کہیں سمجھ میں آتی ہے کہ حج چھ کو فرض ہو جاتا اور آپ نو سال تک نو ہجری تک یعنی تین سال تک آپ حج نہ کرتے اس کا سوال ہی بیدا نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں نہایت سخت ہے حج آپ پر فرض ہے اس لیے کہ آپ تو اسی مقام اور اسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر حج ادا کیا جاتا ہے یعنی اعجاز میں موجود ہے ہمارے اور آپ کی فرضیت میں تھوڑا سا فرق ہے اگر وہاں تک پہنچنے کے وسائل ہمارے اور آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ابھی ہم پر حج فرض نہیں ہوا ہے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو ہم کرایہ ادا کر سکیں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس انتظام سے جا سکیں لیکن جو آدمی جس کے پاس پیسے بھی نہ ہو اگر وہ ایا میں حج میں اس سرزمین پر ہو کہ جہاں پر حج کیا جاتا ہے تو اس پر حج بند ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص کسی ملازمت کے سلسلے میں کسی اور ضروری سفر کے سلسلے میں اتفاق سے ہج کے پہلے اشرے میں وہ مکے میں موجود ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کرایہ خرچ کر کے یہاں پر آتا لیکن چونکہ ایام میں حج میں یہ موجود ہے لہذا اس پر حج فرق ہو گیا ہے اب یہ ادا کرے گا اپنا حج فرق ادا کرے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن چھ ہجری میں فرض ہو جاتا اور آپ سات میں نہ کرتے آٹھ میں نہ کرتے نو میں آپ حج ادا کرتے یہ ممکن نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس کو تین سال تک ڈالتے بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ حج فرض ہوا ہے نو ہجری میں اور جب نو ہجی کے اندر حج فرض ہوا ہے تو سب سے پہلا اگلا سال جب آیا ہے دس میں حضور نے حج ادا کیا ہے یہ آپ کا پہلا حج اور یہی آپ کا آخری حج ہے اسی کو حجت الاسلام بھی کہتے ہیں اسی کو حجت الوداع بھی کہتے ہیں حجت الاسلام تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ حج فرض ہوا ہے حجت الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے اس حج میں رخصت ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں مجھے حج کرتے ہوئے تم ذرا اچھی طرح غور سے دیکھنا اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کے بعد پھر یہ سورج دیکھنے کی نوبت نہ آئے اچھی طرح دیکھ لینا کہ حج کس طرح ادا کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد پھر مجھے حج کرتے ہوئے نہ دیکھو گے صدی ہے ہجری دسویں کا مطلب آپ سمجھیں کہ دسویں صدی ہجری ختم ہو رہی ہے کیونکہ زل ہج کے مہینے پر سال ختم ہو جاتا ہے محرم سے سال شروع ہوتا ہے آپ نے زل کے مہینے میں دسویں صدی ہجری میں حج ادا کیا اور حج ادا کر کے واپس مدی تشریف لے آئیے محرم سفر دو مہینے اگلے سال کے اور بیس دن آپ زر کے سمجھ لیجئے صرف دسویں صدی ہجری کے بیس دن گزرے اور دو مہینے اگلے سال کے گزرے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے جس کا مطلب یہ ہے کہ گیارہویں صدی ہجری کے دو مہینے اور گیارہ دن گزرے تھے کہ بارہویں دن حضور تشریف لے گئے اور یہ تشریف لے جانے کا واقعہ کس طرح پیش آیا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ نے حجت الوداع ادا کیا تو ایک بات تو یہ پیش آئی کہ اسی حج کے موقع پر میدان حرافات میں ایک آیت نازل ہوئی این میدان حرافات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت دی گئی اور کریم کی فرمایا کہ ال یوم اکمل تو لکم و اکمم تو علیکم نحمتی وردی تو لکم اسلام دینا تکمیل دین کی بشارت سنا دی گئی اب دین کا کوئی ٹکڑا دین کا کوئی حصہ دین کا کوئی جز ابادی نہیں رہا ہے جتنا دینا تھا سب دیا جا چکا اکمل لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا علما نے لکھا ہے اور قرآن کی آیتوں میں سے یہ سب سے آخری آیت ہے شاید آپ کو شبہ نہ ہو جائے کبھی کبھی میں نے یہ بھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ اعزاز جا نسر اللہ و الفتر ورا ای یہ سب سے آخری صورت ہے لیکن یہ دو باتیں الگ الگ ہیں سب سے پہلی آیت آیت کی حیثیت سے قرآن قریب میں جو نازل ہوئی ہے وہ اقراب اسم میں رب کلزی خلق ہے لیکن سب سے پہلی سورج سورت کی حیثیت سے ہے پوری سورت سب سے پہلی وہ سورہ فاتحہ نازک قرآنی آیتوں میں آیت اقرا بسم رب کلزی خلق پہلی آیت ہے اور قرآن کی صورتوں میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحات آن کی آیتوں میں سب سے آخری آیت جو آیت اور ٹکلے کے طور پر نازل ہوئی ہے وہ علی یوم اکمل تو لکم تین اکم تو آیت ہے اور سورتوں میں سب سے آخری صورت اعزاز نصر اللہ بلفتر سورت کی حیثیت سے وہ آخری جب آخری سورت آپ پر نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تشریف رکھتے ہیں اور صحابہ موجود ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اور وہ ایک بندے سے مراد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گراپی اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا تھا کہ چاہے اور زیادہ دنیا میں قیام کریں یا چاہیں تو اپنے رفیق اعلی اور اللہ سے مل جائیں فرمایا کہ لیکن اللہ کے اس بندے نے دنیا کے قیام کو پسند نہیں فرمایا رفیق آلہ کی ملاقات کو پسند پر بات ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ ہزار وطا رونے صحابہ نے دریافت کیا کہ اے ابو بکر صدیق حضور نے تو یہ ایک واقعہ ایک شخص کے بارے میں بیان کیا ہے آپ کے رونی کی کیا بات بات یہ ہے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے جتنا قو ہوتا ہے اتنا ہی اس پر اثر ہوتا ہے حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان حقائق کو سمجھنے والے تھے آپ نے فرمایا کہ نہیں تم سمجھے نہیں یہ بات جو حضور نے ارشاد فرمائی ہے یہ خود اپنے بارے میں فرمائی ہے اور کسی بندے کے بارے میں نہیں فرمائی گویا کے آج آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ نے سفر آخرت کا ارادہ کر لیا ہے یہ اب آخری لمحات ہیں جو حضور کے ساتھ گزر رہے ہیں آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے جب میدان عرفات کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو چکا کسی جز کا اب انتظار نہیں ہے کوئی حکم اب باتی نہیں ہے کوئی ٹکڑا اب باتی نہیں ہے تو لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں قیام کی مزید تکلیف نہیں دیں گے اس سے بھی لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ سفر آخرت قریب ہے لیکن شہید اضا ماتما نقصان ہوں جب ایک چیز منزل کمال پر پہنچ جاتی ہے تو منزل کمال پر پہنچنا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اترنے والی ہو دین مکمل ہو چکا آپ کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اب آپ تشریف لے جائیں ایسا ہی ہوا کہ آپ حج کر کے تشریف لائے مدینے میں اور تقریبا زل ہج کا مہینہ یہاں پر گزرا محظم کا مہینہ گزرا سفر کے مہینے میں آخری چہار شمبا ہے سفر کے مہینے میں تقریباً آخری عشرہ اور آخری ہفتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور بیماری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ رات کو اٹھے اور رات کو اٹھ کر آپ روانہ ہو گئے جنت البتی کی طرف قبرستان کی طرف جنت البتی وہ ٹکڑا ہے جس میں لاکھوں خاصان خدا صحابۂ کرام اولیاء اللہ ازواج متحرات اہل بیت اور بہت سے اللہ کے مقبول بندے اور خاصان خدا اس کے اندر مجبور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جاؤں جنت البقی میں اور اہل عبور کے لیے مغفرت کی دعا کروں جیسی خوش قسمتی ہے ان قبر والوں کی کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا فرما اندازہ لگائیے آپ اور مغفرت کی دعا کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کسی صاحب دل نے بہت اچھی بات کہی فرمایا کہ کششے کے عشق دارد ن گزاردت بدیساں کشے کے اس کو دارد نہ گزارت بدی س جنازہ گر نئی ب مزار آمد یہ محبت کا کرشمہ ہے یہ اس کا کرشمہ ہے کہ اگر جنازے پر نوبت حاضری کی نہ ملی تو بہرحال مزار پر تو آنا ہو گیا کشے کے اس کو دار گزار بجنا سگر نیا ب مزار پایا مد اور جی کے مزار پر آ کر حضور نے مغفرت کی دعا نہیں فرمائی ان کو بھی ایک شرف اور ایک عزت اور فضیلت یہ ملنے والی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں گے کیسے حدیث میں آتا ہے جو مسلمان ہو رہے ہیں ایمان جہاں جس ملک میں جس سرزمین پر بھی دفن کیا جائے گا وہاں تین سوال ہوں گے پہلا سوال یہ ہوگا من رقو کا آپ کا है کون ہے का और دینوں کا اور آپ کے دین کا کیا نام ہے تین کیا ہے آپ وہ من ہاضر رجول اور جن کی طرف ہم اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں انہیں دیکھو بتاؤ کون نہیں ہے ومن حاضر ہو یہ مقام تو حضرت راد بھائی کو حاصل ہے فرمانے لگی کہ اگر مجھ سے بھی ممکن و نکیل نے یہی سوال کیا آ کر تو میں انہیں جواب دوں گی ہم اور آپ تو نہیں کہہ سکتے ہمیں تو اس وقت کے تصور ہی سے خوف ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ہوش و حواس بھی درست ہوں گے یا نہیں جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے لیکن یہ مقام ناز کا مقام ہے جو اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے فرماتی کے کہ کی رایت و پرست کے بوگو رب تو کیست گرم کی رائے تو پر سج کے بو رب تو کی گویا ماں کس کے ربودی دل دیوان ایمان آنے تو دو ذرا کو اگر مجھ سے اس نے قبر میں آ کے یہ پوچھا کہ تیرا رب کون ہے میں جواب نہیں دوں گی اسے میں یہ کہوں گی کہ تو میرا رب پوچھتا ہے میرا رب وہ ہے جس کے لیے میں نے تھوڑا جان چھوڑ دی میں اپنے رب کا نام نہیں بتاتی ہوں جس کی خاطر ساری زندگی میں نے تجدی تھی اور دونوں عالم کو میں نے وقف کر دیا وہ میرا رب ہے گرن کی آئے تو پور رب کے بکو رب گویا تما کس کے دل دیوان مان کیسے مستی کے عالم میں ناز کے عالم میں فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر قبر کی تنہائی میں جب یہ سوال کیا جائے گا من ربو کا وہ مادینوں کا من حاضر رجول تو کیا جواب ہوگا کس طرح جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت عمر فاروق نے کہ یا رسول اللہ ایک بات یہ بتا دیجئے کہ ہمیں اس وقت ہوش ہوگا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ ہوش تو بہت زیادہ ہوگا یہاں سے بھی زیادہ ہوگا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ہوش ہوگا تو پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ شاء جواب دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا صحیح جواب تو میں نے ارد کیا کہ یہ تین سوال ہیں رب تیرا کون ہے مومن جواب دے گا اللہ وہ ماہ دینوں کا اور دین تیرا کیا ہے ال اسلام دین میرا اسلام ہے وہ من ہاضر وجور اور جن کی طرف ہم اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں انہیں پہچانتے ہو کون نہیں ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہوگا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی میت سے سوال کیا جائے گا دنیا کے کسی خطے زمین کے اندر بھی اس کو دفن کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں سے لگا کر اس مومن کی قبر تک زمین کے جتنے ہی اور پردے ہیں سب ہٹا دیے جائیں دی. ایک مومن اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا آپ کے چہرے کو دیکھے گا اور یہ ایمان کا تقاضا ہوگا کہ حضور پر نظر ڈالتے ہی وہ کہے گا کہ یہ محمد ال اللہ ہے آپ کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ دنیا میں جس جگہ بھی مومن کا انتقال اور مثال ہو آپ تشریف لا کر اس کے جنازے کی نماز پہار دیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا مگر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جنت البقی میں اہل قبول کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں جن کی مغفرت کے لیے حضور کے ہاتھ اٹھ جائے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کیا وہ مغفرت سے بچ جائے گا ضرور ہوگی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات رکھی فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک پتھر ہے یہ رو رہا ہے پتھر رو رہا ہے آپ کہیں گے کہ پتھر میں تو ہس نہیں ہے ہمارے اور آپ کے اعتبار سے حس نہیں ہے لیکن اس میں حس ہے اور فرمایا کہ اگر پتھر میں حس نہیں فرمایا کہ وہ ان منہا لما یا تفجرو منہ الحاق وہ ان منہا لما یقف یقر الما و ان منہا لما یا من خشیت اللہ کبھی کبھی پتھر اللہ کے خوف سے لرز کر اوپر سے نیچے گر جیج جاتا ہے پتھر پہ خوف خدا ہے میں بھی خشیت ہے وہ رو رہا ہے لما یفرن انہار من الما ونہا لما الله کبھی کبھی پتھر اللہ کے خوف سے لرز کر اوپر سے گیچے گر جاتا ہے پتھر پہ خوف خدا ہے اس میں بھی خشیت ہے وہ رو رہا ہے حضور نے دریافت فرمایا کہ بھئی تیرے رونے کی کیا وجہ ہے تیرے رونے سے دل کٹا جاتا ہے اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ جہنم کے اندر جہنم کے اندر ایم کے طور پر جو چیز جلائی جائے گی وہ پتھر ہوں گے فرمایا کہ وقو دن نہ یا کافر ہوں گے اور یا پتھر جلایا جائے گا میں اپنی بسمت پر رو رہا ہوں ہائے میں پتھر پیدا کیا گیا میں دو زخ کا ایندھن بنوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعا مانگی اور فرمایا میں نے تیرے حق میں اللہ سے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ تجھے بچا دی تشریف لے گئے آگے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ برابر رونے میں مصروف ہے آپ نے پھر پوچھا کہ تیرے رونے کی کیا بات ہے امام غزالی نے جو الفاظ نقل کیے ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں فرمایا کے کانا زالے کا بکاؤل خوف وہ حاضا بکاؤ, بکاؤ سرور وہ رونا خوف سے رونا تھا اور یہ رونا خوشی کا رونا ہے کہ کہاں میری ایسی قسمت کے حضور میرے لیے دعا فرمائے اور تجریح فرمایا کبھی کبھی انسان کے آنکھوں سے خوشی میں بھی آنسو نکلا فرمایا کہ کشیشے کے اس کو دارد ن گزارت بدیساں کششے کے اس و تارت نہ گزارت بدیساں بجنا گر نہیں آئی بمزار مزار آمد ہم اور آپ تو امت ہی ہیں ساحل ایمان ہے اب لوگ ہوش ہے اگر ہمارے دل میں یہ تقاضا ہو تو یہ تقاضا ایمان کا تقاضا ہے اسلام کا تقاضا ہے لیکن کیوں صاحب اگر جانوروں کے دل میں یہ تقاضا ہو حیرت کی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے جمع کیے ساٹھ اونٹ اور فرمایا کہ جب ایک اونٹ کو ذبح کر کے جب دوسرے کی باری آتی تھی تو وہ اس طرح اٹھ ہوا شوخیاں کرتا ہوا آ کر حضور کی خدمت میں اپنی گردن جھکا دیتا تھا وہ کل نہ نہ لئے حدیث کے الفاظ یہ ہیں ہر اونٹ جب آتا تھا تو شوخیاں کرتا ہوا آ کے اپنی گردن خود حضور کے آگے پیٹ کرتے فرمایا کہ نشود نصیب دشمن کی شود حلا کے تیغت نشود نصیب دشمن کی شود حل کے تیغت سر دوست سلامت کے تو خنجر آزمائی اگر آپ کے ہاتھ سے زبا ہونا ہے تو میرا گلا بھی تیار ہے سوال تو ہاتھوں کا ہے بات بڑھ گئی لذیذ بود حکایت کا گفتم دراستر آپ جنت البقی میں رات کو آدھی رات کو اٹھ کے تشریف لے جاتے ہیں اہل قبور کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی واپس تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وارا وَا راسا راس کے مانا سر ہائے میرا سر تو چلا یعنی سخت تکلیف ہے میرے سر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ واراسا یعنی حقیقت میں سر میں میرے بھی تکلیف ہے غلط ہے آپ جنت المتی سے واپس تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درد کی تکلیف کو محسوس کیا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے اس کا اظہار کیا سر کا درد بڑھتے بڑھتے بخار کی تکلیف میں تبدیل ہو گیا بخار ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار کی کیفیت بہت بڑی بہت زیادہ بڑی مگر جن کاموں کے لیے آپ تشریف لائے تھے ان کاموں کی طرف سے ذہن نہیں ہٹا اسامہ ابن زید کی سرکردگی کے اندر ایک لشکر بھیجا جانے والا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھی بھیجا اس لشکر میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عطاس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے ہیں تیمارداری کے لیے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اسامہ ابن زید سے اجازت لے کر آ گئے مدینے سے ایک میل کے فاصلے پر لشکر ٹھہرا ہوا ہے آپ کی بیماری اور حلالت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن ابھی تک قابل برداشت ہے تیرہ یا چودہ دن آپ کی بیماری کے گزرے جن میں سے ایک ہفتہ اس طریقے پر آپ نے گزارا آج کس بیوی بی کے گھر جانا ہے آج کس کے یہاں میرے جانے کا نمبر ہے تاکہ بیویوں کی حقلفی نہ ہو حالانکہ قرآن کریم میں صاف اور واضح طور پر ایک آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ازواج مطالعات میں سے کسی ایک کے پاس بھی تشریف نہ لے جائیں تو یہ آپ کی کوتاہی میں شمار نہیں ہوگا اور اس پر آپ پر کوئی گنا نہیں میں نے دوستوں سے ہمیشہ یہ حل کیا ہے کہ آپ نے جو آخری عمر میں نکاح فرمائے ہیں در حقیقت اس کا مقصد اس نہیں ہے مقصد ہی اس کا یہ تھا کہ کچھ عورتیں آپ کی دینی بن کر آپ کی خانگی زندگی کو اور آپ کی گھریلو زندگی کو دیکھیں جمع کریں تاکہ آنے والی امت کے لیے وہ شریعت اور دین کا کام دیں مگر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلداری فرما رہے ہیں دلداری ہی نہیں بلکہ آپ نے بعض اوقات کبھی کبھی سخت قسم کا جواب بھی بیویوں کی طرف سے پرتا آپ کی بیویوں میں سے ازواج مطالعہ میں سے ایک بیوی ایسی تھی جو مزاج کے اعتبار سے اور نقل کفر کفر نباشت ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں لیکن ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں ورنہ ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کی برابر ان کا مزاج تھوڑا سخت تھا اور وہ کبھی کبھی حضور کو جواب بھی دے دیتی تھی یہ کون تھی یہ حضرت حفسہ رضی اللہ تعالی رہا ہے حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہے اور بڑے پیار و محبت کے الفاظ آپ فرمایا کرتے تھے جس وقت وہ ذرا سختی سے بولتی تھیں جواب دے دیتی تھیں تیزی سے بولتی تھیں کتنا پیارا جملہ آپ فرماتے تھے فرماتے تھے حاضی ابن تو ابھی ہا حی ابن تو یہ تو بالکل بنی بنائی اپنے باپ کی بیٹی ہے یہ تو بالکل بنی بنائی اپنے باپ کی بیٹی ہے یعنی جس طرح ہمارے فاروق کا مزاج تھوڑا سخت ہے بیٹی کبھی نہ چاہیے لیکن برداشت کرتے تھے حضرت شاہب الخب حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کی بیوی بڑی سخت مزاج تھی یعنی کوئی طالب علم اگر کسی کو وہ بھیجتے تھے کسی کام کے لیے تو وہ طالب علم روتا ہوا آتا تھا یہ پوچھا کرتے تھے کیا بیگم صاحب نے کچھ برا بھلا کہا ہے وہ آ کے ہو جاتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے کسی نے کہا کہ حضرت جب آپ کی بیوی اتنی بد مزاج ہے تو آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے چھوڑ دیجیے اسے اور کسی سے فرمایا کہ ہاں آپ نے تو بہت آسانی سے بات کہہ دی اور کچھ مشکل بھی نہیں اللہ والے طلاق دینے میں کتنی احتیاط برتنے تھے فرمایا کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ بات کچھ مشکل بھی نہیں ہے لیکن تمہیں معلوم ہے کہ وہ عورت جو ہے, ہے تو جوان میں اگر اسے طلاق دے دوں گا تو ہر ہار کوئی نہ کوئی مسلمان اسے شادی کرے گا تو یہ عورت بجائے میرے اسے ستائی گی جا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو خود غرضی ہے کہ میں اپنی بلا کسی دوسرے مسلمان کے بھائی کے گلے میں ڈال دو <تصفح> نہیں اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور ایک اور بات عرض کر دوں حضرت مولانا تھان بھی رحمت اللہ علیہ طبیعت کے اعتبار سے نہایت حکیم بھی تھے شریف بھی تھے کبھی کبھی فرماتے تھے کہ واض میں ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ عورتیں آ کے کہتی ہیں یہ آپ نے کیا کیا مرد تو ہمارے سروں سرو جائیں گے اور کبھی کبھی مرد یہ کہتے تھے کہ حضور آپ نے یہ کیا واض میں کہہ دیا عورتیں تو ہمارا نافقہ بند کر دیں گے تو فرمانے لگے کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ میں نے واز میں یہ بیان کیا کہ بچے کو دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اولاد کو یا بچے سے محبت کرتے ہوئے دودھ پلائے لیکن شرح اس کی ذمہ داری دی رکھے کسی دودھ پلانے والی کو تو مولانا نے جب یہ واض میں فرمایا تو لوگوں نے یہ کہا آ کے مردوں نے کہہ رہے صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے وہ تو ہر عورت بچے کو اب ہمارے گود میں ڈالے گی لو اپنا بچہ جاؤ دودھ پلانے والی کا انتظام کرو ہماری کوئی شری ذمہ داری تو مصیبت آ جائے فرمایا کہ اچھا انتظار کرو اگلے دن جو واض ہوگا میں اس کی تلافی کر دوں اگلے دن بعد میں مولانا نے یہ فرمایا کہ بیوی بی کے نال نقطے کی ذمہ داری شوہر پر ہے لیکن اگر بیوی بیمار بی بی ہو جائے تو علاج کی ذمہ داری شرحن شوہر پر نہیں ہے تو مولانا نے فرمایا کہ اب اگر عورت یہ کہے گی کہ لو اپنا بچہ دودھ پلانے والی کا انتظام کرو میری ذمہ داری نہیں ہے تو شوہر یہ کہے گا تو اگر بیمار ہوگی علاج کرانا میری ذمہ داری نہیں ہے قانون سے یہ تعلق نہیں چلتا ہے یہ باہمی سمجھوتے سے چلتا ہے باہمی محبت سے چلتا ہے کتاب دیکھ دیکھ کے نہیں چلتا ہے اسی سلسلے میں ایک بات حضرت مالا تھالوی رحمت اللہ نے ارشاد فرمائی فرمایا کہ اگر کسی کی بیوی بدمزاج ہو اگر کسی کی بیوی جواب پکڑا دیتی ہو مقابلے پر آتی ہو شوہر کے تو فرمایا کہ بجائے اس کے کہ شوہر اس کو سزا دے اس کو چاہیے کہ مسلح بچھا کر دو رکت شکرانے کی نماز ادا کرے کس بات کی اس لیے کہ یہ اور بات ہے کہ میری بیوی مجھ پر ناراض ہو رہی ہے لیکن اس کی ناراضگی سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ میری بیوی پاک دامن ہے یہ بات ثابت ہو گئی اس لیے کہ فرمایا کہ جس عورت کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے وہ کبھی اپنے شوہر کے مقابلے پر نہیں آتی جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی اور جس عورت کا دامن پاک ہوتا ہے وہ شوہر کے مقابلے پر پیا جاتی ہے فرمایا کہ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایسی عورت عطا فرمائی ہے کہ جو آفیفہ ہے اور پاک دامن ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کہیں عورتیں سن رہی ہوں گی تو کہیں وہ اپنی پاک دامنی کے ثبوت کے لیے آپ سب پہ ناراض نہ ہو جائیں گے بہرحال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مزاج کی پیش تھی اور حضور یہ فرماتے تھے حاض ہی ابن تو ابیحا حاض ابنت و تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج واج کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں لیکن صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا کمزوری زیادہ ہو گئی بیمار بیماری شدت اختیار کر گئی خود نہیں فرماتے آپ نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے آج کس کے گھر جانا ہے آج کس کے گھر میں قیام کرنا ہے ازواج متحرات فراست سے یہ بات سمجھ گئی کہ غالباً تکلیف چونکہ آپ کو بہت سخت ہے اس تکلیف کے زمانے میں غالباً آپ اپنا وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں وہاں شاید آپ کو آرام مل اس لیے حضور نے نہیں فرمایا ازواج واجب نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے سب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہماری باری کا خیال نہ کریں اس کا خیال نہ کریں کہ آج ہمارے گھر جانا ہے آج فلا گھر جانا ہے ہم خوشی سے عرض کرتے ہیں اگر آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان پر آرام ملے ہم سب اپنی باری چھوڑنے کو تیار اندازہ لگائیے یہ برتاؤ ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویاں خود یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدمت کے لیے ہم خود حضرت عائشہ کے مکان پر آ جائیں گے حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئیے یہاں بیماری اور شدید ہو گئی اور یہی وہ موقع ہے کہ جب آپ نے امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آٹھوں کو مسلح حوالے کر دیا فرمایا نماز آپ پڑھائیے صرف ایک دن اور یہ تقریباً آخری دن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر دیکھا آپ نے نماز ہو رہی ہے آپ کے چہرے پر تبسم تھا اس درمیان میں آپ کی طبیعت میں کچھ ذرا سا افاقہ ہوا ہے اور آپ ممبر پہ تشریف لائے مسلمانوں کو کچھ کلمات پند و نصیحت کے طور پر واز کے طور پر فرمائے اور ہجرے میں تشریف لے گئے تقریباً پیر کا دن ہے ربیع الاول کی بارہ تاریخ ہے صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے دیکھنے کے لیے آپ کی طبیعت ٹھیک تھی بخار اتر گیا اور عام طور پر یہ تصور کر لیا گیا کہ اب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور کچھ قدرت کی طرف سے نظام ایسا ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے اس کا نام ہے سنبھالا سنبھالے کے معنی یہ ہے کہ بیماری تو ختم ہو گئی ہے لیکن جس کے اوپر بیماری ہے وہ بھی چند لمکوں کے پیمانے دیکھنے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیماری کے آسار ختم ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق بھی مطمئن ہو گئے اور صحابہ بھی مطمئن ہو گئے حضرت صدیق اکبر نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اجازت ہو ایک میل کے فاصلے پر ان کا گھر ہے وہاں جانا چاہتے ہیں اجازت دیتی ہوں ادھر چاشت کا وقت آیا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ زوال کا وقت شروع ہوا اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ چاشت اور زوال میں کچھ زیادہ فرق نہیں بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزا کی کیفیت شروع ہو گئی اور ازواج مطحرات سب آپ کے پاس موجود ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ خواہش رکھتی تھی کہ میں اللہ سے یہ دعا مانگوں گی کہ اے اللہ موت کے وقت میرا نظر آسان ہو لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزا بڑا شدید اور بڑا سخت تھا یہ ارادہ چھوڑ دیا کہ اب میں اس کی دعا نہیں مانگوں گی میں کون ہوں دعا مانگنے والی جب نزا کی کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی زیادہ ہوئی میرے بھائی عبد الرحمان ابن ابھی بکر آئے ان کے ہاتھ میں مسوات تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کیا مسوات کریں گے انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سمجھ کر کہ حضور کمزور ہیں میں نے خود اپنے منہ میں اس مسواک کو چبایا اور چبا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آخری عمل آپ کا مسواک تھا علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک ہے اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے جو مسلمان مسواک کی پابندی اختیار کرتا ہے مرتے وقت اس کے زبان پر اسلام کا کلمہ ہوگا یہ شہادت ہے اور فرمایا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فخر بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا میرا لہاب دہن سرکار دوہالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح دہن کے ساتھ آخری وقت میں اس طریقے سے کہ میں نے مسواک چبا کر حضور کو دی ہے فرمایا کہ یہ شرف بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے آغوش میں آپ کا سر رکھا ہے اور اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ربیع الاول کی بارہ تاریخ ہے پیر کا دن ہے چاش دیا زوال کا وقت ہے تمام ازواج متاحرات موجود ہیں جب یہ خبر پھیل گئی تو بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملہ آیا جن میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہیں خدا کی قسم اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر کی موت واقع ہو گئی ہے تو میں اس تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا حضور تشریف لے گئے ہیں آپ کی روح گئی ہے تشریف لے گئی ہے واپس آئے گی آپ کی روح میں سننا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کا انتقال ہو حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور امت میں ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں لیکن عشق اور محبت جو ہے ہائے وا ولا کا نام نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں فلانے کو حال آ گیا فلا کو حال آ گیا ہال کھیلا اور اس حال کی حقیقت بھی معاف کیجیے وہ یہی ہے کہ سننے والا خود سمجھتا نہیں ہے کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے اور حال آ جاتا ہے ایک قوال یہ پڑھ رہا تھا بے کارم با کارم چومت بحصہ بندر ای ترف تماشا بھی دریا بہبا بندر ایک صاحب کو حال آ گیا کسی نے پوچھا بھائی کس بات پر حال آیا کہنے لگے میں یہ سوچ رہا تھا کہ دریا میں بہا بندر جب بندر دریا میں بہ رہا ہوگا تو کتنا مزہ رہا ارے ظالم کمبال میں تو دریا میں بہا بندر کہانی تو تجھے حال کیسے آ گئی یہ سب کچے لوگ ہیں پکے لوگ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں حضور کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی چادر ہٹا کر فرمایا کہ تجم و میے اللہ نے آپ کو زندگی بھی طیب عطا فرمائی موت بھی اللہ نے طیب آپ کو عطا فرمائی اللہ میرے نبی پر دو موتیں جمع نہیں فرمائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور باہر تشریف لائے عمر فاروق کا بازو پکڑا کہا آپ بیٹھی میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ان کنتم تعبدون محمد ان محمد قد ماتا صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں اگر آج تک تم محمد کی پرستش کرتے تھے تو تمہارے معبود رخصت ہو گئے عبادت بھی ختم ہو گئی وعین کم تم تاہضول اللہ اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور حضور عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے تھے فعین اللہ حیون قیوم اللہ یزال تو اللہ بھی زندہ ہے تمہاری عبادت بھی زندہ ہے تمہاری ذمہ داری بھی زندہ ہے یہ آپ نے خطاب فرمایا اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو اطمینان ہو گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفیم اور دفن کا سوال تھا جب یہ گفتگو آئی کہ آیا اسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں تو یہ لکھا ہے کہ اس وقت ایک حنود ہی سی سب کے اوپر تاری ہو گئی اور آواز آئی کہ لباس نہ اتارا جائے طے یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہ اتارا جائے اور اسی طرح آپ کو غسل دیا جائے اس کے بعد غسل کے بعد آپ کو کفن دیا گیا اور پھر وہ کرتا لباس وغیرہ آپ کا اتار دیا گیا پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کس جگہ پر آپ کا دفن کیا جائے کس طریقے پر آپ کی نماز جنازہ ہوتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا نبی کی وفات جس جگہ ہوتی ہے اسی جگہ غسل دیا جاتا ہے اسی جگہ قبر کھو دی جاتی ہے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اسی حجرے کے اندر جس میں میری وفات ہوئی ہے جنازہ رکھ کے سب باہر آ جائیں کیونکہ سب سے پہلے چبریل امین آ کر میرے جنازے کی نماز پڑھیں گے ملا اللہ اور فرشتے جنازے کی نماز پڑھیں گے پھر مسلمان مردوں کو جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے پھر عورتوں کو پڑھنی چاہیے پھر بچوں کو پڑھنی چاہیے اور نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر شخص جائے گا اور جا کر تکبیر کہے گا اور درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گا صلاح و سلام اور درود شریف پڑھ کر واپس آ جائے گا یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز ہے امامت کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ کی نماز نہیں ہوئی اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہم اور آپ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ نماز جنازہ کی صورت ہے اور نماز جنازہ کی جو حقیقت ہے وہ وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ادا کی گئی نماز جنازہ کو نماز کہتے ہیں نماز تو ہے نہیں رکو نہیں سجدہ نہیں سورہ فاتحہ نہیں اور کوئی سورت نہیں بلکہ دعا مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ حقیقت صلاح جنازہ ہے ہر ہر مسلمان جائے گا جا کر تکبیر کہے گا درود شریف پڑھے گا دعا پڑھے گا اور اس طریقے سے وہ واپس آ جائے گا یہ اس کی نماز جنازہ ہوگی اس طریقے سے تیس ہزار تیس ہزار مسلمان مردوں اور عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا پھر تیسرے روز جہار شمبے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے کے اندر جو در حقیقت حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان ہے اسی میں آپ کو دفن کیا گیا اور اسی میں آج تک آپ آرام فرما رہے ہیں امبیا کرام علیہ سلاۃ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات یہ تھے یہ آپ کے وسال کے حالات تھے آپ کی وفات کے حالات تھے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کے